اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں دو دن کے لیے تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے ہم سب سے معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو این ٹائم پہ ظاہر ہوں خیر ان نے ارادہ اپنا بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا تو بی بی آئے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں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 ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہے بی بی عائشہ اور بی, بی اسما جو ہے یہ بہنیں ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق ہے عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا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 ہماری اللہ کا فضل ہے انڈو پاک کی مخلوق بڑی گریف شور جو ہیں بےچارے بیوی بی پرست بی لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایک سے گزارا کر وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے شریف لوگ ہیں بشارے وہ اور خام خواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب کر ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ کسی اسی سے بخشے جائیں کیونکہ جو خوافین ہوں گے لادمن ان کی تو ایک بیوی بی ہوگی نا خفتم اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِن امرت تبھی جرا ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب بکا چھوڑوں میں آپ ہجرت کروں ہجرت کا حکم آ گیا ہے تو ابھی بکر نے یا رسول اللہ حضور آپ کو تو حکم آ گیا میرے لیے کیا حکم ہے پر ان اللہ عمرانی ابو بکر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا بکا ابھی بکرم بیشا بی کہتی ہے میرے ابا روئے اور اتنے روئے فرماتی ہیں کہ مار آئی تو احداً میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی تو خوشی سے بھی رو پڑتا خوشی سے بھی آنسو نکل آتے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں ابا رو پڑے اور اس نے کہا کہ یار سول اللہ سل اور سلام خدا جانتا ہے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 حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے دم ایک ڈوٹی ہے ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں ہاتھ ہی فلان وہ ہاتھ ہی رلان یہ فلاں کی ہے فلاں کی ہے فلاں کی, کی ہے ان سب کابروں کے گھر میں پہنچانی حاضر یا رسول اور آپ نے فرمایا دوسری ڈپٹی تمہارے دم یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا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 دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم اکل لڑاؤ ایک بات ہمیشہ یاد ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہو ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے اچھا آپ دو آدمی لڑ جائیں ہر, ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے آپ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی آتی ہے کمال کرتے ہیں آپ اس کے پاس جائیں وہ کہا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے کمال کرتے ہیں آپ وہ بھی دلیل دے گا وہ بھی دلیل دے گا دلیل دو تعلم کے پاس بھی ہوگی مدروب کے پاس بھی ہوگی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 اور یہاں میں نے ایک مسجد کی آتی تھی مسجد ابھی بکر صدیق اور وہی وہ بہتر تھا حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے تو آگے مسیال میں تریقل ہرا جو ہے یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم گارے سور پہ جائیں گے اس کے بعد گارے سور میں رہیں گے اور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 پاس رکھ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد سر میں جسی پل الحکیم ان شلیب ہرا سو مل مست پڑھتے گئے سب بہ شائناؤ شائنا سو اور ادو نے پڑھا شاہ بجو شاہ بجو اور مٹی پھینکی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 اچھا ساٹھ آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور میں تو مٹی مبارک ایک طرف پھینکی لیکن وہ سب کو پہنچی اسی لیے قرآن کہتے میرا بدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا اصل تو اللہ نے پہنچائی اللہ نے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 ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے اس نے کہا تمہیں کیسے پتا اس نے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کانا ہے اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے ایک طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا ہوتا ہے ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا اور تیسری نے کہا کہ اس کو خارج بھی درخت اسے لگڑا لگایا ہے تو درخت پر اس کا چمڑا لگا ہوا ہے تو اس نے کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے کوئی خارج لگی ہوئی ہے نا اس کو تو نے کہا تم سچ کہتے ہو میرا اونٹ ہے لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے کھارے دادا بھی یہ تو ایسی کم کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی اور آج کل بھی ہے دنیا میں اس میں تو کوئی شک نہیں جتنے ہمارے سہارا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دو دو ہزار بکری ہوتی ہے دو دو ہزار دمبا ہوتا ہے ہزار ہزار گائے ہوتی ہے اور جناب وہ اپنا پاؤں دیکھیں یہ کیا پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لے اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کو مذہب کیا تم نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا تم نے قلمہ پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے؟ کہا خدا کو مانتے ہو مانتا ہو خدا ہے بالکل ہے تو امام رازی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوجی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس تو اس نے مجھے گور کے دیکھا کہنے لگا مولی صاحب عجیب آدمی ہو یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ میں دلالت کر یہ ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے عجیب آدمی ہو ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہرن گزرا ہے خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کو یہ راجی نے کہا کہ یار ہے تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں کہ خدا ایک انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے موری صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا کہتا ابھی دن رہنے دے کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں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 اب جب صبح ہو گئی بالکل وقت ہو گیا صبح کا رضی اللہ تعالیٰ نو حرت علی نکلے اب حیران پریشان کبھی اس وقت حضور بھی آتے تھے حرمیت حضرت علی جا رہے حضرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے پون نے سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا سنگا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے سو بجے کیا حضرت علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر دیکھا تو کوئی نہیں انہوں نے کہا بے خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے کہا کمال ہے مٹی تو میرے سر میں بھی ہے ہمارے سروں میں مٹی کیسے آتی ہے اب ساٹھ آدموں کے سر انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں الکتراب آلار اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک چلے ہم ناکام تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے زندگی باقی تو بات باقی وما رہا عید البلاخ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ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 مکہ شریف کو چھوڑنا کابت اللہ کو چھوڑنا کوئی معمولی سی بات افضل ابوکاتم فی العالم پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے حتیٰ کے صحیح احادیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور نے کہبت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب کی طرح ہے اللہ کو کوئی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 ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے ان لوگوں کو تھا جو ائمہ محدثین و فخار اور اولیاء اللہ اور عبادت صالحین تھے اس گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے ایک سا جو ہے آدمی کے لیے ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنی کھو جاتے ہیں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 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں لیکن جب بات معلوم ہو جائے گی تو بات ختم ہو گئی کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے گئی ہے تو حضرت علی لیکن سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینہ نہ پہنچے ان کے لیے تو پورا سفر قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سید نا آبی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یار رسول اللہ میں نے تو اونٹ نیا پہلے سے تیار کر رکھی اور انہیں بڑا کھلایا ہے پلایا ہے بڑی تر و تازہ بڑی موٹی ہیں ماشاء اللہ بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی حضور نے فرمایا تم نے کیسے کر لیا انہوں نے کہا رسول اللہ ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا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 کہا اچھا کہاں دیکھو ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے سب کے کیسے خراب تھے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہوں اللہ دوبارک تعالیٰ معاف فرمائیں تو اللہ کی قدرت دیکھیں اسے ایک سنت کا ایسا روپ کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کے بھاگ انہوں نے کہا کہ پھر آدم خور مخلوق سے کیوں لڑ یہ تو بات ہے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 جنا فوجیں اور یہ اور وہ جب آ گئی اب تین ڈاک بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو اور مقابلہ کے ان سے مدرسوں کے لڑکوں سے جو نے کبھی جنگ لڑی ہے نہ کچھ ہے کیا مقابلہ اب سوچیے کیا مقابلہ توڑ کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے علماء ہیں اکٹھے کرو تو تقریباً جو ہمیں سنایا گیا یا معلوم ہوا یا اخباروں میں پڑھا کہ تقریباً کوئی چھ ہزار کے قریب علماء اکٹھے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے یہ فتوا دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور تین لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے کیا وہ کافر ہیں شیعہ اگر تو کافر ہے پھر تو ہمیں جنگ لڑنی اور اگر وہ مسلمان ہیں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 پہ علماء کا بورڈ بیٹھا اللہ نے مہربانی کی ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا گیا کہ جی ہم نہیں لڑتے کیوں ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر چھ ہزار والا ماں متفق ہو کر کفر کا فتوا جاری کر دیں تو جنگ تو اپنی جگہ رہی ہم تو ویسے جنگ ہار گئے اور اگر وہ کفر کا فتوا جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا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 تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے حضور پاک نے مٹی لی سورت یا کی آیات مبارک پڑی باؤ شائنا شاہت البجو شاہت الجو شاہت الجو پڑھ کے حضور نے پھینکا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 جس کو آج کل وہ خطاط دار الحجرہ کہتے ہیں اصل یہی طریقہ لجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے اور کاکروں نے جب کافی دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی صبح کا وقت قریب آ گیا وہ حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے تو ایک نے کہا کہ چلو بھی دیکھتے ہیں وہ دیوار پہ چڑھ کے اس نے دیکھا اس نے کہا کہ بھائی حضور تو سو رہے ہیں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 بہن کا دل کیسے برداشت کرے گا بھائی رو رہا ہو بہن تو نہیں برداشت کر سکتی بھی جلدی جلدی دوڑی اور اس کا کیا بات ہے؟ کیوں رو رہا ہے اب یہ بتا بھی نہیں سکتی بےچاری ڈر کے مارے گا میرا بھائی ہے تو کیوں رو رہا ہے ان نے کہا دودھ نہیں پیتا دیکھو کا دودھ دیا نہیں پیتا اس کا دیا نہیں پیتا اس کا دیا اچھا <سلام> گو بی, بی نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں ایک گھر آنا کیوں نہ بتلاؤ ایک گھر ہے اس میں ایک بی بی ہے بڑی پاک بڑی بڑی پاک نیک بیسال اور بالکل ابھی اس کا بچہ بھی ہوا ہے اور اس کا دودھ یہ ضرور پیئے وہ بڑی پاک عورت اب جب فرآون آیا نا جی تو قرآن میں ہے حسین لکھا ہے کہ جب بی بی نے یہ کہا نا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 تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس بچے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے تو فرآون کی تو آنکھیں سرگوں سے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کی خیر خواہ انہوں نے کہا فراؤن تو انہوں نے سمجھا نہیں لہو نا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہے تیری خیر خواہ ہے اب ضمیر کا برجہ ادھر بھی ہو سکتا تھا ادھر بھی ہو سکتا تھا کہ لہو اس کے لیے یا اس کے لیے میں نے تو کہا تمہاری خیر خواہ ہے یعنی تمہاری مخالف نہیں تم نے ڈرو وہ تمہارے ماننے والی عورت ہے اور اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پھر مطمئن ہو گیا تو, تو بھی میری خیر خواہ ہے نا بچے کی خیر خواہ تو نہیں ہے تو اس لیے اس کو کلام عرب میں کہا جاتا ہے توریا کہ دشمن کے سامنے آدمی ایک ایسی بات کہے کہ آدمی اپنی جان بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو واقع تم بھی نہ ہو اور جان کے بچانے کے لیے اس قسم کے کالمات کہنے جو ہے اس کی اجازت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 دوڑے دوڑے جب آئے اور حضرت صدیق کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹایا ابو جہل ہے ساتھی ہے جوان ہیں تو اندر سے بی بی اسما نکلی یہ بیسما بی جو ہے یہ سیدا عائشہ کی بہن ماں کا فرق ہے باپ کے بیوی بی عائشہ کی ماں الگ ہے بیوی بی اسما کی ماں الگ ہے لیکن باپ دونوں کے ابو بکر ہیں اور دونوں باپ کی طرف سے بہنے ہیں اور یہ وہ بی, بی اسما ہیں جو عبداللہ زبیر کی والدہ ہیں اور یہ وہ بی, بی اسما ہے کہ جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جن کو اللہ نے اتنی بہادری دی تھی کہ یہ آٹھ سال کی بچی تھیں جب حضور کا کھانا لے کے غار میں پہنچانے جاتی تھی تم آپ تو ایک دن درا میں چڑھ کے دیکھیں بلکہ مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں قبرا ہیں پرانے علم والے پرانے زندگی گزارنے والے وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ غار سور میں آج بھی جس کے دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو وہ غار سور پہ نہیں چڑھ سکتا وہ کہتے ہیں شرط لگا لیں کسی دشمن کو لے آئیں اس کو کہیں گے کہ اس پہ چڑھو تو کبھی نہیں پہنچے گا غار تک اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دیتے وہاں یہ جب تم منکرے ابو بکر ہو تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب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 بات ہے ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم کہا حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فلی ام بکم تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم اب اس نے سوچا اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سید علی کہ حضرت ابو بکر سے یا سزور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے کیونکہ حضرت علی بہت بہادر تو حضرت علی نے بتا کیا کہا؟, نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو کہا کیا کہہ رہے ان نے کہا کیا کہہ رہے ایک عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کابے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ میں کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان کتوں کو مٹا دوں تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ بس بس بس یا یار سننا میری کمر ٹوٹ جائے گی میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا تو بہادر تو ابو بکر جو کندھے پہ بٹھا کے تین ویل اوپر چڑھ گیا بہادر تو پھر ابو بکر اللہ حمل ہو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 کہا یہ کون سی فطیلت ہے کہ آپ سنت اس بات کو بھی فطیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں گدے پہ بھی بیٹھے ہیں پہ بھی بیٹھ گئے نوز بلّہ تو کیا ہو گیا یعنی مقصد اعتراض تو ان نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے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 یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اسی کو تو ہم بیان کرتے ہم منکر تو نہیں ہیں کہ حضور نہیں بیٹھے فلم الغار جب حضور غار کے قریب پہنچے کہا یا یا رسول رسول اللہ حضور آپ اتریں ٹھہر دیں آپ کہا لگا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے خدا جانے اندر کوئی جانور ہو کوئی سانپ ہو کوئی پہاڑی بچھو ہو اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں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 اللہ کی حکمت جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر کہ فمن احبم فب ہبی احبہم ومن اب غز ہم اب میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں وہ میری محبت ہے جو میرے صاحب اس لیے محبت ہے نا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 کہ ایک ان نے انکبوت کہتے ہیں مکڑی یہ آپ نے دیکھا نا مکڑی گھروں میں جالا تن دیتی ہے کوئی گھر ویران پڑا رہے تو اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جالہ سا بنا لیتی ہے یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں ان تو بات علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شارا بنا دو اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈو پہ کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہا, کہا کمال ہے بھائی اگر اس کار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا اور اس کار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھے رہے انڈو پہ کم سے کم یہ اڑ جائے پریشان ہو کچھ اس میں اس طرح کی حرکات ہوں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 اسی کو قرآن نے اتارا قرآن اللہ کا جبری اللہ اللہ تنسرو فقد نصر اللہ از اخرجین کفرو تانی یس نئی از اللہ نے کے دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی کب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے بدری کو اور ابو بکر کو نکالا جہ لذین کفرو سانی یسنع وہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس بلکہ فرمایا سانی یسنعز ہوم فلغار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 لاتا کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا لات نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا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 اللہ کی شان دیکھیں یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے بدری محمد مصطفیٰ کی شان ہے کیوں بار لکھا کہ دیکھو کہ جب اس علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فراؤ لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا گئی ڈر کے پہلے بھی تو بڑے کچھ لے ہوئے لوگ مظلوم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 آج بھی تاریخ ہے حقائق ہیں موجود ہیں آپ کو سفو میں دیکھ لیں آپ سرمیا کے احوال پڑھیں آپ کشمیر کے احوال پڑھیں آپ دیکھیں کیا, کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم ہے جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی وہ ظلم کا کون سا ایسا نیا طریقہ ہے میرے خیال میں اگر آج اللہ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 دوسرے مذہب کے کسی پادری کو کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار لو اب یہ شان دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی انہیں کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فراؤن کا لشکر ہے اور لشکر کے بھی تھوڑا سا نہیں ہے یعنی چھ لاکھ فوج لے کے فراؤن تعاقب کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے آگے جاتے ہیں دریا ہے دریاب کو پل نہیں کو کشتی نہیں کو قصہ نہیں اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں چھ لاکھ کی فوج آ رہی ہے پھر ان کی موسا علیہ السلام نے کیا کہا فرمایا کم مڈر میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے راستہ دکھائے انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسا اور محمد مستفی کا کہ موسا علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے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 مکے والوں نے جو گار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہو تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں وہ تو اللہ ملغیوب ہے نا علیم بزاط صدور ہے اللہ نہیں فرمایا لا تزن یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں ایک لا تخف اور ایک ہے لاتن ایک ہے ڈرو نہیں ایک ہے غم نہ کرو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کہ بھائی مت ڈرو جیسے مصالح السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا اللہ میں لکڑی فرما گراؤ پھینکو پھینک فیک یو سام پڑھ بھاگے مساحم اللہ خوش ہا بلاف مثلا پکڑو لکڑی ڈرو شیرو نہیں خیر تو مجھ جا ہم نے سر بنایا ابھی لکڑی ہم بنا دیتے تو موسا کو اپنا ڈر تھا تو اللہ نے فرمایا تا قف اور اللہ نے اسی موسا کی اماں کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتہ چل جائے تیرے بچے کا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن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 من اور ہم اسلام کو مکہ میں رسالت سالت عطا فرمائیں گے تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اس دیا کو صاحب ہی لاتح میرا بدنی اپنے سنگی کو ساتھی کو صاحب کو کہتے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 اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ کال کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے اور سارے دشمنوں کی خبریں آنے والا ہے تو عبداللہ اللہ اپنے بکر ہے ابو بکر کا بیٹا ہے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 اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ آخر وقت تک غداری آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا تو بڑا اعلی سودا کرتا ابو جال سے کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاء اللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن ہر بات پہ سودا تو اس نے بھی غداری نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ ولا علیہ وصاب ہی وسلم و تسلیم کسی کسیر تین داتیں رہنے کے بعد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 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نہ اپنی گاڑیوں پر بھی روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے تریل ہجرا یا تریکل مدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابوک سے پہلے پہلے جتنے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے پھر آگے جا کے ایک راستہ ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے یوں آگے جا کے مل گئے حضور باغ تو پہاڑوں سے آ رہے تھے یہ جو راستے میں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 بکارسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رونے لگ گئے آسو مبارک آ گئے داڑی مبارک پہ حضرت صدیق نے عرض کیا یار رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں اداس کیوں رو رہے مجھے بتائیں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر امی اتذکر مکہ یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا حقیقت ہے عجیب بات ہے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 تو ریڈیو لگا ہے نا جی تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا مہتہ لگا تو اذان آ رہی تھی حرم کی میں نے کہا میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے جل سے ولسے چھوڑو مجھے تو ایئرپورٹ پہ, پہ پہنچاؤ بس ٹھیک میں پہلی فلیٹ سے واپس بھیج کہا کمال کرتے ہیں ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں اشتہارات دے چکے ہیں اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ شاء آپ تو خیر مکشی پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرت راقوہ بنا دیں گے اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان ہمارا کیا گناہ ہے میں نے کہا یار آپ کا گنا تو خیر کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا وہ جو نماز وہ جو کہ اللہ کے حضور حاضری کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نمازوں یہ تو ہم گناہ کی کیفیت ہے اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت جو اللہ ہوں گے تو حضور پاک پہ کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر کے اللہ نے جب بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو انضا نہیں کل قرآن لڑاتا اماد کہ میرا بتنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازر کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں غم نہ کریں آپ حضور آپ غم نہ کریں آپ اداس نہ ہوں اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان اللذی فرضا نہیں کل قرآن یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں لیکن یہ کہنا کہ وہ داد جس نے قرآن فرض کیا وہ داد جس نے قرآن ناز لکھا تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت ہے علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی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 ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر سک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کافل یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ بدینے کی طرف رواں دوا تھا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے وما علینا عید البلاغ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چودہ سماعت فرمائیں